نعمت سے مجنون, نہیں مجنون کے معنی انہوں نے تفسیر روح الان کے حوالے سے کیے ہیں وما سيكون إلى الأبد لأن الجنة, الجنة والسطر بل أنت عالم بما كان وخبير بما سيكون لأن الجنة السطر بل أنت عالم بما كان وخبير بما سيكون کہتے ہیں کہ میں انت بنعمت نعمت بمجنون کبھی آپ اپنے رب کی نعمت یعنی اس کی اس کے احسان سے مجنون نہیں ہیں اور مجنون کا عرفی معنی جو متعارف معنی ہے وہ کیا ہے کہ آپ دماغی لحاظ سے معذور نہیں ہیں یہ یہی متعارف معنی ہے اور یہی عام مفسرین نے کیا ہے لیکن دروح بیان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ مجنون کے معنی مستور کے ہیں اور جنون کو جنون اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بیمانہ سطر کے ہوتا ہے اور مستور کا مطلب ہوتا ہے کسی کا چھپ جانا غائب ہو جانا اور چونکہ آپ مکان یعنی پچھلے زمانے کی تمام چیزوں کے عالم ہیں اور میں سے جو آگے جو کچھ پیش آئے گا اس کے بارے میں آپ باخبر ہیں خبیر ہوں سے یکون تو لہذا اب مجلوم نہیں اب عجب کی بات ہے کہ ایک طرف سے روح البیان جو ہر طرح کے رد اس کا مجموعہ ہے اور اس کی غیر متعارف تفسیر کو ذکر کر دینا اور مستند مفسرین کے اقوال کو چھوڑ دینا اور مفسرین کے ایک غفیر کو چھوڑ کر شاز لوگوں کے شاز اخوال کو ذکر کرنا اور ان کے پیچھے چلنا اور وہ بھی عقیدے میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اب ظاہر ہے کہ تفسیریں ایسی ہیں کہ ان میں انسان کو سب کچھ اپنی مرضی کا مل سکتا ہے تفصیر کی جو کتابیں ہیں جب تک اصولی تفصیر سامنے نہ ہو تو تفصیر کی کتابوں میں انسان کو اپنی مرضی کا سب کچھ مل سکتا ہے جس طرح کی تاریخ کی کتابوں میں انسان کو سب کچھ مل سکتا ہے اور جس طرح کے حضرات صحاب کرم رضی ال کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں کہ صحابہ کو پرکھنے کا اور ان کو وزن کرنے کا اور ان کے معیار کو معلوم کرنے کا جو ترازو ہے وہ قرآن اور سنت ہے وہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں تو اسی طرح عقیدہ جو ہے اس کے بارے میں بنیاد کیا ہے قرآن احادیث متواترا اور اجماعی صحابہ یہ بنیادیں ہیں اگر کوئی چیز اس سے ہٹ کر ہوگی وہ کسی بڑے سے بڑے امام کا خود کیوں نہ ہو اگر ان لوگوں سے اس کا کوئی پروف نہیں ہے تو پھر وہ مرتبت نہیں ہوگا پھر دوسری بات یہ ہے کہ کسی آیت کا ایسا مفہوم بیان کرنا جو متعارف معنی کے خلاف ہو اور بغیر کسی شرعی قرینے کہ نہ قرآن کی کوئی آیت اس پر قرینے کے طور پر موجود ہے اور نہ خود کوئی حدیث موجود ہے اور نہ کوئی قول صحابی اس پر موجود ہے اور نہ آئی میں میں سے کسی امام کا قول اس پر موجود ہے تو پھر ایسے شاذ قول کو اختیار کرنا جی یقین سرات مستقیم کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر چلنے کے متراد تیسری بات یہ ہے کہ جو اصول پچھلے سال تم پڑھ چکے علوم القرآن میں کہ قرآن کی تفسیر کے چند اصول ہیں یعنی قرآن کی آیت کا مفہوم اور اس کی تفسیر کیسے کی جائے گی تو اس میں تم نے پڑھا ہے تفسیر القرآن اب قرآن کی وہ تفسیر معتبر ہوگی جو قرآن کی دوسری آیت کے ساتھ یا ایک قیر کی تفسیر دوسری قرآن کے ساتھ کی جائے اور اس کی مثالیں بھی تم نے وہاں پر پڑھی ہیں اس کی پر فَتَلَقَ آدَمُ مِن ہی قیمت آدم نے اپنے رب کی طرف سے کچھ قزیمات پائے فتح بال اور جب ان کلمات کے ذریعے سے دعا مانگی تو اللہ نے اس دعا کو قبول کیا اب یہ ایک اصول ہے جو تم نے وہاں پڑھا اب وہ دعا کون سی ہے تو خود قرآن نے دوسری جگہ اس کو بیان کر دیا کالا ربنا ضلع ہے یا جیسے سور میں اللہ نے کہا کہ اح دن سراۃۃ المستیم سراۃ اللہ انعامتا اب یہ انعامت علم کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا یہ کون سے لوگ ہیں تو اس کو آگے پانچ و میں بیان کر دیا کہ اولئیک الذین انعمن الله علیہم من النبیجین والصدیقین والشہداء والصالحین مغیرہ تو اب یہ جی تفسیر القرآنی بالقرآن اسی طرح قرآن کی وہ تفسیر معتبر ہوگی جو تفسیر القرآنی بالحديث ہو کیا ہو تفسیر القرآن بالحديث جیسے واقعہ مشہور ہے تم نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حتى ہے تبین انکم الخیت الاب یج من الخیت الاسود من الفجر جب یہ جی ایت نازل ہوئی کہ اس وقت تک تم رات کو کھا پی سکتے ہو تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے تکیے کے نیچے دو دھاگے رکھ دیئے ایک اعدا اور ایک سفید اور اس کو دیکھتے رہے کہ جب اچھی طرح واضح نہ ہو اس وقت تک ہے وہ تو اشراق بھی ہو چکا تو تبین نظر نہیں آ رہے تھے اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اپ نے فرمایا کہ اس سے رات کا اندھیرا اور صبح صادق کی روشنی مراد ہے اب یہ جی تفسیر القرآن بالحديث ہو گئی اسی طرح تفسیر القرآن بی اقوال سحابہ کیا ہے تفسیر القرآن بی اقوال مثال کے دوپر سورہ النصر اذا جاء نصر الله والبطح ورائد الناس اتخلون فی دین اللہ افواجی سورہ جب ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے خیر وہ تو مستقل واقعہ ہے لیکن پھر بعد میں ایک موقع پر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اصحاب بدر اور اصحاب احد اور دوسرے اکابر صحابہ کی سیر مجلس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بٹھایا کرتے تھے تو حضرت لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ چھوٹے بچے ہیں اور آپ ان کو اکابرین کی صف میں کیوں بٹھاتے ہیں حضرت عمر خاموش ہو گئے لیکن ایک دن پھر انہوں نے اچانک ان صحابہ سے پوچھا کہ یہ سورت النصر علاجہ نصر اللہ ویفتح یہ سورت سے تم لوگ کیا سمجھے ہو تو سب نے کہا کہ اس میں تو بشارت ہے خوشخبری ہے کیا ہے خوشخبری ہے کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا اور لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں گا تو لہٰذا آپ کو کہا جا رہے گا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْبِرِ اِنُوْ قَانَ تَوَّابَ اس میں تو خوشخبری ہے تو حضرت عمر نے ابن عباس سے پوچھا کہ آپ اس صورت سے کیا سمجھتے ہو تو انہوں نے ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دیا کہ فیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی موت کی اطلاع دی جا رہی ہے تو حضرت عمر نے کہا کہ میں بھی اس صورت سے یہی سمجھا ہوں اور پھر ان کابر سے کہا کہ میں اس وجہ سے ان کو اپنے پاس بٹھاتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے ظاہر اعتبار سے تو بچے ہیں جوان ہیں لیکن علمی لحاظ سے جن ان کا جو مقام ہے وہ بہت بڑا ہے وہ تم لوگوں سے کسی طرح کم نہیں ہے تو اب یہاں پر دیکھو اب جی تفسیر القرآن بھی اقوام صحاب ہوگی اور چوتھے نمبر پر جو ہے وہ تفسیر القرآن بالغت العرب ہے اگر قرآن کی کوئی ایسی آیت موجود ہو اس آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت سے بھی نہیں ہو رہی اس کے بارے میں کوئی حدیث بھی موجود نہیں اس کے بارے میں کوئی قول صحابی بھی موجود نہیں تو پھر اس میں آخر میں کس سے مدد دی جائے گی لغت عرب سے لیکن لغت عرب میں بھی یہ اصول ہوگا کہ جو اس کے عام اور متعارف معنی ہے جس کی طرف فوراً ذہن جاتا ہے وہی معنی مراد دیے جائیں گے اس کے گمنام معنی مراد نہیں دیے جائیں گے یہ اصول ہوگا تو یہ اصول تم نے پڑھے ہیں تو اب وہ اصول اگر تمہارے سامنے ہوں تفصیل کے تو پھر اس طرح کے اقوال کو مبرین کے نقل کر کے اور ان کے ذریعے سے, اور ان کے ذریعے سے اس طرح کی چیزوں کا استضار کرنا کیا ہے یہ تفسیر نہیں بلکہ تقریباً تحریف کے زمرے میں آتا ہے اسی طرح آگے کہتے ہیں کہ رسول اگر آپ ان سے کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے اللہ اور اس کے رسول کا مزاق پڑاتے ہیں ان کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں لیکن جب آپ پوچھتے ہو کہ تم کیا کر رہے تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے گپ شپ لگا رہے تھے کھیل کود رہے تھے اب اس آیت کا غیب سے کیا تعلق ہے یہاں تو ایک سوال کیا جا ہے کہ اگر آپ ان سے سوال کریں تو ان کا جواب یہ ہوگا تو آپ کہہ دیجیے کہ کیا تمہارا مذاق سارے کے سارا اللہ اور اس کے رسول سے ہی ہوتا ہے یہ جی ہے بات اب اس کا تو غیب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو اس سے غیب کو کس طرح ثابت کیا جا سکتا ہے پھر آگے کہتے ہیں کہ فَأَوحَ إِلَى عَبُدِهِ مَا أَوحَ بس اس نے وہی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی اب یہاں پر بھی وحی کا ذکر ہے اور ماں کا لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ استقراک کے لئے لو اور یوں مانا لو کہ جو کچھ اللہ کے پاس مغیبات تھی ان ساری مغیبات کی وہی کی بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو وحی کرنی تھی وہ وحی کر دی یعنی جس وحی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی وہ وحی آپ کی طرف کر دی اور جس کی ضرورت نہیں تھی وہ نہیں کی تو لہذا اس کے بھی مغیبات کے ساتھ یا علم غیب اور تمام مغیبات کے ساتھ اس کو جوڑ دینا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آگے کہتے ہیں کہ وما بی آب غیب کی چیزوں کے بارے میں کنجوس نہیں ہے غریبی بے زونی آپ غیب کی چیزوں کے بارے میں کنجوس نہیں ہے تو مطلب کیا ہے کنجوس نہ ہونے کا مطلب سخی کا کام کیا ہوتا ہے چیز کو خرچ کرنا سخی کا کام کیا ہوتا ہے چیز کو خرچ کرنا اس کو سخی کہتے ہیں اور جو خرچ نہ کرے اس کو کیا کہتے ہیں کنجوز کہتے ہیں تو اس کا مطلب ظاہری طور پر پھر یہی نکلے گا کہ جو کچھ مغیبات کا علم آپ کو دیا گیا تھا آپ نے وہ سارے کا سارا علم امت کی طرح منتقل کر دیا اور جب امت کی طرح منتقل کر دیا تو اگر وہ تمام مقیبات کا علم ہے تو جس کی وجہ سے آپ عالم الغیب ہوئے تو جس امت کے سامنے آپ نے وہ سارا علم منتقل کیا وہ بھی عالم الغیب ہو گئی پھر اس کو کیوں نہیں مانتے لہٰذا اس کو بھی اس کے ساتھ جوڑنا یہ تحریف کے زمرے میں آتا ہے یہ تعبیر یا تفسیر کے زمرے میں نہیں آتا آگے کہتا کہ من حضرت عزیز السلام کے بارے میں ہے کہ ہم نے ان کو اپنی طرف سے علم دیا اور یہ مفسرین کے اقوال کے لحاظ سے تم پڑھ چکے ہو کہ اس علم سے ان سے علم مراد ہے علم تکوینی مراد ہے علم تشریعی مراد نہیں علمی تشریحی موسا علیہ السلام کے پاس ان سے زیادہ تھا اور علمی تکوینی ان کے پاس موسا علیہ السلام کے ساتھ زیادہ تھا تو وہاں علما مین کا لفظ جو ہے یہ خود تبرعیز پر دلاد کرتا ہے کہ ہم نے کچھ چیزوں کا علم دیا تھا یعنی تکوینی امور کے مناسب اور اس کی ضرورت کے مطابق جو علم تھا صرف وہی ان کو دیا تھا اس سے زیادہ ان کو دیا ہی نہیں تھا لہذا اس کو غیب کے ساتھ اور اس کے ذریعے سے غیب کو ثابت کرنا ہی کیسے ممکن ہو سکتا ہے اسی طرح آگے کہتے ہیں کے نوری ابراہیم سماوات ابل عرض اسی طرح ہم دکھاتے ہیں ابراہیم کو ملکوت ابل والارض یعنی آسمان اور زمین کی تمام نشانیاں اور تمام طریقے اور ساری چیزیں دکھاتے ہیں تو اس کے بارے میں پھر ملک سے کیا مراد ہے اب ظاہر ہے کہ ملکول سماوات والعرض کے لفظ کو لاکر اس سے تو خود غیب کی نفی ثابت ہوتی ہے اس لیے کہ یہ تو متفق عالی بات ہے کہ جنت اور جہنم اس کے سوا ہیں عرش اور کرسی اس کے سوا ہیں آسمان میں نہ عرش ہے نہ کرسی ہے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے زمین میں نہ عرش ہے نہ کرسی ہے نہ جنت ہے اور نہ جہنم ہے اور ایک ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو کتنی بڑی جنت ملے گی دنیا سے دس گنا بڑی جنت ملے گی نا تو اب ظاہر ہے کہ آسمان اور زمین سے وہ دنیا بڑی ہے اور اس کی نشانیاں ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دکھائی جا رہی ہیں. یہ مذہب کی نفی ثابت ہوتی ہے اس کا اس بات کہاں ہوتا ہے صرف آسمان اور زمین کی اگر کچھ چیزیں ان کی ضرورت کی ان کو دکھا دی گئی تو اس سب کا اس بات نہیں ہوتا اहां ضرورت کی غیر بھی چیزیں یقینا ان کو دے دی گئی اگے یوں سے بعد ایک کے واقعہ سے استناد کرتے ہیں کہ یا ایتیکوما ما تورزقانی ہی الا نباتكما بتاویزه کہتا ہے کہ دیکھو جب وہ کھانے کے بارے میں خبر دے سکتے ہیں کہ وہ کھانا فائدہ مند ہے یا نقصان دے ہے یا زہریلا ہے یا اس میں کوئی پوائزن وغیرہ ہے یا نہیں ہے کس نے پکایا ہے یہ ساری چیزیں اگر یوسف علیہ السلام کو معلوم ہو سکتی ہیں تو ہمارے پیغمبر کی شان تو ان سے بہت بڑی ہے آپ کو بطریقہ اولا معلوم ہو سکتی ہیں لہٰذا آپ عالم غیب ہیں حالانکہ اسے بھی غیب کی نفی ہوتی ہے کیوں؟ اسے کہ لا يأتیکما تعامنتر زقانه اللہ نبعتکما بتعویلہ قبل ان يأتیکما کہ یوسف علیہ السلام کو اگر ان کے سارے علم کو صرف کھانے کی معلومات کے اندر منحصر کر دیا جائے تو کتنے سارے علم اسے خارج ہو جاتے ہیں جتنے بھی علم ہیں وہ تو سارے نکل گئے نا تو پھر صرف کھانے کے اندر اس کو منحصر کر دینا اور کھانے کو ذریعہ بنا کر اس سے غیب کا ثابت کرنا یہ تو خود غیب کی نفی پر تجاوت کرتا ہے تو اسے تو پھر اگر اسی چیز سے آپ غیب کو ثابت کرتے ہو تو اسی سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ سے غیب کی نفی بھی ہوگی اس لیے کہ یو علیہ السلام کو تو کھانے کی چیزوں کا علم دیا گیا تھا اور باقی چیزوں کا نہیں تو جب باقی چیزوں کا علم نہیں دیا گیا تو وہ عالم غیب نہ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ وسلم کے بارے میں تو کھانے کے بارے میں بھی قرآن اور سنت میں نہیں آیا اس سے تو وہ طریقہ نفی ہوتی ہے پھر یہ بات بھی سمجھ میں آگے آگے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بما بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِّرُونَ لیکن اس کا بھی وہی سیم جواب ہے یہ ہیں قرآن کی آیت جن کو وہ مسئلہ علم غیب میں پروف اور دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اور ان مفسیرین کے اقوال پیش کرتے ہیں ان مفسرین کے اقوال پیش کرتے ہیں آپ نے اس کے جواب میں صرف چند باتیں کہنی ہے تو وہی اصول جو میں نے بتا دیا کہ تفسیر کی تفسیر کے کچھ اصول ہیں وہ یہ کہ تفسیر یا ہوگی قرآن سے یا ہوگی حدیث سے یا اقوال صحابہ سے یا لغت عرب سے ٹھیک ہے یہ اصول ہیں تفسیر کے اس سے ہٹ کر جو تفسیر ہوتی ہے وہ متبر نہیں ہوتی ایک بات دوسری بات آپ نے یہ کہنی ہے کہ علم غیب اور مغرب کے بارے میں تمہارا دعویہ کیا ہے۔ اگر وہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض غیب کی چیزوں کا علم دیا کیا تھا تو کہو جی تو ہم بھی مانتے ہیں۔ اگر وہ کہیں کہ تمام غیب کی چیزوں کا علم دیا کیا تھا تمام غیب کی چیزوں کا علم دیا گیا تھا تو یہ جی مسئلہ یقینا مختلفی ہے اس کو ہم نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ صلاح وسلام کو اللہ نے غیب کی چیزوں کا علم دیا تھا اور سب سے زیادہ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا لیکن تمام نہیں دیا تھا تمام نہیں دیا تھا جب تمام نہیں دیا تھا تو اگر ان میں سے کسی آیت کو بھی پیش کرے تو یہ چھوٹی چھوٹی بات جو بیچ میں میں نے اپنی طرف سے کہہ دی وہی اس کے جواب کے لیے کافی اب آگے احادیث حدیثوں سے بھی سزاد کرتے ہیں نمبر ایک حضرت عمر فاروق رسی اللہ عنہ کی روایت ہے یہ مشکات میں بھی موجود ہے باب ابد الخلق و ذکر الانبیاء میں اور سعید بخاری میں بھی موجود ہے باب ابد الخلق میں وہ فرماتے ہیں کہ قام مفینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیاما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاماً فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل جنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسي من نسيه یہی روایت پھر آگے انو نے نقل کی ہے عمر بن اختب رضي الله عنو کے حوالے سے اس کے الفاظ یہ ہے فَأَخْبَرَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَأَعْلَمُنَا أَحْوَظُنَا یہ مشکات کے حوالے سے نقل کی ہے اور یہی روایت پر آگے انہوں نے حضرت حزیفہ ابن جمع رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی نقل کی ہے اور اس کے الفاظ یہ ہے کہ کِمَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا عاد اخبر به حافظه من حافظه و نسیه هو من نسیه یہ ایک روایت ہے اور یہ بھی صحیح بخاری کے حوالے سے ہے اور مشکات کے حوالے سے یہ ایک روایت ہے جو ان تین مختلف صحابہ سے مروی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و ظاہر مدینہ کا واقعہ اور مسجد نبوی کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں آپ کھڑے ہو گئے اور دنیا کیسے شروع ہوئی وہاں سے جو آپ نے بیان کرنا شروع کر دیا تو قیامت تک جو کچھ واقعات پیش آئیں گے ان تمام واقعات کو بیان کر دیا بلکہ قیامت کے بعد بھی جنتی جنت میں داخل ہو گئے اور دو دوزخ دو زخم داخل ہو گئے وہاں تک جن جن منازل سے انسان کو گزرنا ہے ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا تو جب بد الخلق سے دیکھر دخول جنر اور دخول انار تک سب کچھ بیان کر دیا تو سے بڑا پروف علم غیب کا اور کیا ہو سکتا اس کا آسان سے جواب ہے جو ابھی میں نے دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ چیزیں بذریعہ وحی کے بتلائی گئی اور آپ نے یہ ساری چیزیں امت کو بتلا دی آپ نے یہ ساری چیزیں امت کو بتلا دی تو اگر یہی بات غیب کا ذریعہ بنتی ہے تو پھر جن صحابہ کے سامنے آپ نے اس سارے غیب کو بیان کر دیا پھر ان کو بھی عالم غیب مانو ان کو کیوں نہیں مانتا ان کا کیا غصور ہے ان کو بھی تو یہ چیزیں معلوم ہو گئی نہ جب ان کو بھی معلوم ہو گئی تو پھر ان کو بھی عالم غیب مانو ان کو کیوں نہیں مانتا پہلی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد اتنے سارے حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے آئے کہ جس میں آپ کا نقصان ہوا جس میں آپ کو ستایا گیا پریشان کیا گیا اور جس میں آپ کے صحابہ کا نقصان ہوا ستر ستر صحابہ ایک ایک جگہ شہید کیا گئے اور آپ نے پھر بھی ان کو بھیجا تو اگر آپ کو ان ساری مغربات کا علم تھا اگر مجھے پتہ ہو کہ میں یہاں سے نیچے جاؤں گا تو ٹرین کی پٹری ہے اس پر گروں گا اور ٹرین آئے گی وہ میرا قیمت بنا دے گی تو میں نیچے جاؤں گا تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ وہاں میرا نقصان ہوگا یا میرے صحابہ کا نقصان ہوگا تو پھر آپ نے ان کو کیوں بھیجا اور اگر پتہ ہونے کے باوجود بھیجا تو کیا یہ خودکشی کے زمرے میں نہیں آتا یہ کیسے جائز ہو ہوا آقا كنت نهيك رأيت ربي عز وجل في أحسن سورة فوزع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين سديي فعلمت ما في السماوات والأرض مشكات باب المساجد اور حضرت عبد الرحمن ابن عائش رزي الله عنك روايط کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت اچھی صورت میں دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سینوں کے بیچ میں رکھا جس سے میں نے اپنے سینوں میں ٹھنڈک پائی اور آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کا علم اس کے ذریعے سے مجھے حاصل ہو گیا یہ سمجھ میں تو زہازہ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے بندے کشف اور رویت میں فرق کرو یہاں رایتوں کے الفاظ ہیں اور دنیا میں اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا لن ترانی ولیکن انظر الاجبض فان استقرر مکانو فسو فترانی لا تدرکوه الافصار وهو يدرکو الافصار دنیا میں اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا جب دنیا میں اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ رؤیت, رؤیت عینی نہیں ہے بلکہ یہ رؤیت کشفی ہے کشف میں اللہ تبارک و تعالا کی کسی تجلی کو آپ نے دیکھا اللہ کی تجلی کو دیکھا اور اس تجلی کے بعد فلما تجل جس طرح کہ اللہ نے کوئی طور پر تجلی ڈالی تھی خود نہیں آیا تھا اس پر ایک تجلی اپنی ڈالی اور کوئی طور اس کو برداشت نہیں کر سکا تو اس طرح یہاں پر بھی یہ اللہ کا ایک جلوہ تھا ایک تجلی تھی خود اللہ کی ذات نہیں تھی ورنہ پھر اللہ کے لیے صورت کو ثابت کرنا اور پھر انسان کی طرح ید کو ثابت کرنا اسے تو پھر یہ لازم آئے گا کہ ہم لوگ مجسمہ میں سے ہیں ہم ید تو کہتے ہیں ساق وغیرہ سب کچھ کہتے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا عیدین اور اللہ کا ارج تو یہ بھی ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے جن جن صفات کا اللہ نے اپنے لیے ذکر کیا ہے یا حدیث میں اللہ کے لیے ذکر کیا گیا ان کو ہم مانتے تو ہیں لیکن انسانوں کی طرح نہیں اس لیے کہ لئے اس لئے اور المثل خود اللہ نے اپنے بارے میں کہا ہے تو جب اس کی طرح کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی تو دنیا میں اس کا دیکھنا ان آنکھوں سے ہی ممکن ہی نہیں تو یہ کیا ہے تجلی ہے اور وہ بھی کشف میں ہے اور عقیدے کی بنیاد کشف یا خواب پر نہیں ہوا کردی عقیدہ کشف اور خواب کے ذریعے سے ثابت نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے سراہتن قرآن اور حدیث متواتر کا ہونا ضروری ہوتا تو اس میں مکسپ نہیں ہونے چاہیے اور پھر اگر مان بھی دی جائے تو اس کی مثال خواب کی طرح ہے کشف کے بارے میں تو یہ علماء یہ جی کہتے ہیں کہ کشف خواب سے بھی کمزور ہے اگر خواب میں فرید نے دیکھ لیا کہ اس کو انگلینڈ کی حکومت مل گئی اور جب بیدار ہوا تو کچھ بھی نہیں تو کیا خواب میں جو اس کو حکومت ملی ہوئی تھی بیداری میں اس کی تائید ہو رہی ہے تو خواب میں اگر نبی گریم وسلم کو اگر کشف میں چیزیں دکھائی گئیں اور آپ نے دیکھ لیا اور پھر بیچ میں پردہ دوبارہ ڈالا گیا اور ان چیزوں کو غائب کر دیا گیا آپ کو نظر نہیں آ رہی اب اپ کو پتہ نہیں چل رہا تو اسے غیب کے کہاں سے ثابت ہوتے اس میں فرق ہے اس میں مکس اپ نہیں ہونا چاہیے آگے فرماتے ہیں کہ ان اللہ زوادیل ارض فرایت مشارق الارض ومغاربها اللہ نے زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا تو میں نے زمین کے مشاریق اور مغارب یعنی ہر کنارے کو میں نے دیکھا پوری زمین کو میں نے دیکھا یہ بھی مشکات کی حدیث ہے حضرت صوبہ رضی العام کے حوالے سے ہے اور صحیح مسلم کے حوالے سے اب اس کا رؤیت اور علم ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے یہاں آپ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ چیزیں دکھائی گئی میں نے یہ چیزیں دیکھ دیں تو اس سے علم کہاں سے ثابت ہو سکتا ہے علم اور چیز ہے اور رویت اور چیز ہے تو اگر ایک چیز دیکھ دی اور جب سامنے سے ہٹ گئی تو پھر نظر نہیں آئی اور ایک چیز کا جاننا اور اس کا ہمیشہ ذہن میں محفوظ ہو جانا وہ علم کہلاتا ہے وہ اور چیز ہے تو رؤیت اور علم یہ دونوں اے دوسرے کو لازم تو نہیں ہیں بہت ساری جگہ اسی ہوتی ہے کہ وہاں پر رؤیت ہوتی ہے لگنہ علم نہیں ہوتا آگا کہتا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ رَفَعَ دنیا الدُّنْيَا فَأَنَا أَنْزُرُ إِلَيْهَا وَإِلَىٰ مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا يَوْمِ الْقِيَامَ کہ انما انظر الى كفي هذا اب یہ عبد العظیم رحم اللہ کی کتاب ہے شرح مواهب لدنیہ اور حضرت عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت اس کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا اب پہلی بات تو یہ جی ہے مطلب اس کا یہ ہے اس حدیث کا کہ اللہ نے دنیا کو میرے لیے اٹھایا اور چلو تو کہتے ہیں گویا کہ میں دنیا کو بھی دیکھ رہا ہوں اور دنیا میں جو کچھ آگے جا کر واقع ہوگا اس کو بھی دیکھ رہا ہوں اور ایسے دیکھ رہا ہوں جس طرح کہ میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں یعنی جس طرح ہتھیلی میں کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی تو اس طرح جو کچھ دنیا میں حالات واقعات پیش آئیں گے تو وہ بھی مخفی نہیں ہوگی پہلی بات تو یہ ہے کہ شرح مواہب الدنیہ جو ہے یہ عبدالعظیم زرقان رحم اللہ کی کتاب ہے اور اس کو زیادہ تصوف کی کتاب کہنا چاہیے اور تصوف کی کتاب میں اگر کوئی حدیث آ جائے تو خود صوفیہ بچاروں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اداجہ صوفی فی صنت انفقصان ہو دیک اگر صوفی کسی حدیث کی سند میں آ جائے تو اسے اپنے ہاتھوں کو دھو لے تو نکل جائے اسے کو تیرے کام کی نہیں رہی تو یہ تو پوری کتاب ان کی ہے تو جب تو ویسے بھی یہ حدیث کی کتاب ہے نہیں یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضاتی زندگی کی کتاب ہے جس طرح کی شماعلی ترمیزی ہے تو اس کو حدیث میں اور عقیدے میں گروہ کے طور پر پیش کرنا ویسے بھی صحیح نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر کا انا کا لفظ جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے گویا گویا یہ جی چائے پانی کی طرح ہے گویا یہ جی چائے پانی کی طرح ہے تو جب گویا کا لفظ کا انا کا لفظ آتا ہے تو یہ ہمیشہ یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے مشابہ قرار دینے کے لیے جی آتا ہے کچھ صفات کی وجہ سے اس سے پوری ذات اور حقیقت برا نہیں ہوا کرتی تو لہٰذا میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو یا اس, کا اس کا تعلق بظاہر کشف کے ساتھ ہے روحیت عینی کے ساتھ نہیں ہے پہلی بات تو یہ کہ تصور کی کتاب ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے لفظ کا انہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کا تعلق تصدیق کے ساتھ نہیں بلکہ تصور کے ساتھ الفاظی دیگر آسان لفظوں میں یہ ہے کشف کے ساتھ اس کے تعلق روحیت آئنی کے ساتھ دیں گے یہ بات سمجھ میں آگے اچھا بس یہ ہو